محمد صلی و اللہ و علیہ وسلم مولا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشریعتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلیٰ علیہ وصحابہ و بارک وسلم وصلے علیہ اسلام علیکم خواتیمہ حضرات آپ کے پسندیدہ پروگرام دفی دنوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جلد اقبال حاضر خدمت ہے ناظرین آج میں سی بخاری اور سنن ابوداؤد کی ایک روایت سے کی ابتدا کرنے والا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لانت فرمائی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو ملعون قرار دیا ہے جس نے اپنے آپ کو مونس بنا لیا اور عورتوں کی مشابہت کرنے لگا حالانکہ اللہ تعالی نے اسے مرد بنایا تھا اور وہ عورت بھی جسے اللہ تعالی نے مونس بنایا تھا لیکن وہ مذکر بن کر مردوں کی مشابہت کرنے لگی یعنی اللہ تعالی نے اس پر بھی لانت فرمائی ہے یہ اطبرانی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور صحیح بخاری میں ناظرین ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنص مردوں پر لانت فرمائی اور ان عورتوں پر جو مرد بنے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مقنسوں کو اپنے گھر سے نکال دو اور ایک اور روایت جو کہ ابو دعوت کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے سرا فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مرد بننے والی عورت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رانت فرمائی ہے ناظرین بات یہ ہے کہ آج اس موضوع پر کلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فیشن کی یلغ نے اس حد تک ہم کو تحس نحس کر دیا ہے اس حد تک ہماری تہذیب ہمارے تمدن ہمارے کلچر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ آج اگر ہم ایک طائرانہ نگاہ اس معاشرے پر ڈالیں تو ہمیں بہت سے مرد ایسے نظر آئیں گے جو عورتوں کی مشابہت کیے ہوئے ہیں اور بہت سی عورتیں ایسی نظر آئیں گی جو مردوں کی مشابہت کی ہوئی ہیں اب یہ فرق ناظرین کیسے معلوم ہو کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کی مشابہت کیسے کر سکتا ہے اور ایک عورت جو ہے وہ مرد کی مشابت کیسے کر سکتی ہے تو عورت اگر مردوں جیسا لباس پہنے تو اس نے مکمل طور پر مردوں کی مشابہت کی اور آج ناظرین مردوں کا عالم یہ ہے کہ وہ جس انداز سے ناز نخرو سے سڑکوں پر چلا کرتے ہیں جس انداز سے فیشن کیا کرتے ہیں اور جس انداز سے وہ چیزیں پوشیاں استعمال کیا کرتے ہیں جو خواتین اپنے حسن کے لیے استعمال کرتی ہیں وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو مردوں کی صف سے نکال کر عورتوں کی صف ملا کر کھڑا کر دیتے ہیں لیکن ناظرین ایک بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سختی سے ان پر لانت فرمائی ہے اور ان کو پسند نہیں فرمایا میں نے آپ کے ابو اب کی بخاری کی اور سنن ماجہ کی مختلف احادیث یہاں پر پیش کی ہیں آج کے اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم بہت تہذیب یافتہ لوگ ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں لیکن بڑی عجیب ترقی ہے ناظرین بڑی عجیب ترقی ہے کہ جس ترقی نے ہم کو اس حد تک برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ آج ہم فیشن کے نام پر اور اس ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے نام پر اپنے آپ کو اپنی حیثت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوا کرتی لیکن ناظرین بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا فرمان حتمی ہے اور بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے جس صنف کو جس طرح سے بنایا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسی انداز سے رہے تاکہ اللہ کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں ہم پر نازر ہوں آئیے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اس کے فارمیٹ اس کی ترکیب کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں ٹرسٹ کے ہمارے ساتھ رشیف فرما ہے شامل کریں گے اپنے پہلے کالر کو دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم وعلیکم السلام بیٹا میں لاہور سے بول رہی ہوں منڈے چوبیس ستمبر کو میری آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی नहीं? میں نے آپ کو بتایا تھا نا فورس میں میرا بیٹا ہے. تو وہ میں 6 ستمبر کو بات ہوئی تھی تو لانا صاحب مجھے بتایا تھا سورہ قدر اور سات سچاسی بار دادا مانیا <تصفح> جو مجھے ملنے نہیں دیتی اور ہاتھ بھی اٹھاتی ہے <تصفح> آپ کو یقیناً یاد ہوگا اس کو کلام بھی بہت کیا تھا جی ہے آپ جی مجھے یاد جی بیٹا تو اب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اس دن کہا تھا کہ عشا کی نماز کے بعد سورہ ملک سورہ یاسو اور یا فتح پڑھنا میں اس بات پہ کنفیوز ہوں کہ یہ میں نے ساری وہ کلام پڑھنی ہے یا آگے پیچھے کر کے پڑھنی ہے اور دوسرا یہ کہ میں نے پیسہ پیسہ کر کے گھر بھی کرائے آپ پہلے تو تحمل رکھے اور بالکل اپنے آنسوں کو پہنچے رونا چھوڑے بالکل بالکل آپ اس وقت تحمل سے مجھ سے بات کریں کیونکہ یقین مانی میرے بہت دل پہ چھڑیاں چلتی ہیں جب کوئی ماں روتی ہوئی مجھے کال کرے بلا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان بچوں کے اوپر کہ جو اس طرح سے اپنے ماں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں آپ میرے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں आ, دیکھیں ماضی جو ہوا وہ تو ہوا जी. اور جو ہو گیا وہ تو ہو گیا میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا بیچا آپ کا نہیں رہا آپ کی بہو آپ کو مارتی ہے ہاتھ اٹھاتی ہے آپ کے شوہر سے مطلب آپ کے بیٹے سے آپ کو ملنے نہیں دیتی بلکہ آپ کے بیٹے نے تو یہ سب شرط لگا دی کہ پہلے میری بیوی کو فون کر کے اجازت لیں اس کے بعد گھر پہ آئیں یہی بات تھی نا ساری آپ کی مجھے ایک ایک چیز ایک ایک بات ایک ایک لفظ آپ کا یاد ہے اس لیے کہ میں آپ کی بات کو بھول نہیں سکتا میں صرف اتنی بات کروں گا کہ اپنے بیٹے کے ہاتھ بس دعا کیجیے اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور میں آپ کی بہو سے پہلے بھی کلام کر چکا ہوں دوبارہ یہی کہوں گا کہ زندگی تو ایک مرتبہ آتی ہے بہت اچھا ہو کہ ہم دعاؤں کا گھر کھول کے اس دنیا سے جائیں نہ کہ اپنی ماں کی بد دعاؤں کا گھر کھول کے جائیں بہرحال اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا حامی ناصر ہوگا ہمت رکھیے گا انشاءاللہ آپ کا شہزادہ ضرور آپ کی طرف پلٹے گا آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم وعلیکم السّلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی محمد بات کر رہا ہوں سے جی فرمائیے بھائی جی سر ہمارے جو ہے نا گھر میں بہت جو ہے نا اور والدہ میری چھوٹی سسٹر ہے ان کو جو ہے نا وہ بیمار رہتی ہیں اور والد صاحب بھی جو ہے نا کام کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے اللہ تو اللہ صاحب سے ہماری یہی اپیل ہے کہ وہ ہمیں بتایا کہ ہمارے گھر پہ کیا ہے کیونکہ میری جو چھوٹی سسٹر ہے وہ گھر میں آ جاتی ہے نا جب یعنی کہ ماموں کے گھر گئی ہوتے ان کو جو ہے نا درد نہیں ہوتا یعنی کہیں اور گئی گھر میں آ جائے تو جوڑوں کا درد اور چھوٹی جو ہے وہ بھی سب جو ہے نا بیمار یعنی ہیں تو بہربانی جی لما صاحب سے بہت اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ جو ہمارا سلام کہ آپ کا تو ہم جو ہے پہلی دفعہ کتنے دفعہ یہ جو ہے نا ملتے نہیں آج پہلی دفعہ مل گیا بہت خوشی ہو رہی ہے اللہ بہت کریم ہے علامہ صاحب سے نا جو ہے ہمارے دیکھیں کیا مسئلہ ہے جی جی ضرور آپ کے ہاتھ میں دعا کریں گے بھائی اور بات یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے ہاتھ میں دعا کریں بلکہ میں تو دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہ کہوں گا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 السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی میں جاوید لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جی میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ کاروباری پریشانی ہے پتہ نہیں نظر بد ہے کیا ہے جادو ہے اللہ جانے کیا چیز ہے ہم پہ کروڑوں کا غرضہ ہو گیا جو ہمارے بڑا مشکل ہو رہا ہے اور دوسرا میرا یہ ہے کہ میرے بچے بہت ضدی اور نافرمان بات ہی نہیں مانتے ان کے لیے کوئی سے کہہ نے کال کیا السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں हुँ. جی میرا مطلب ہے کہ ایک تو یہ کہ میری بھابھی جو ہے وہ میری امی کو بہت تنگ کرتی ہے مطلب ہم سب گھر والوں کو بہت بے بدبان ہیں اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کا نا اگر میری پہلے انگیجمنٹ ہوئی تھی لیکن میں نے خواب میں دیکھا جیسے میرے سر کے اوپر بہت سارے قورے ہیں اس کے بعد ہی میری انگیجمنٹ ہو گئی تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ سچکا دینے کے لیے نا امی نے میری وہ بھی کیا تھا لیکن ابھی تک وہ بھی مسئلہ نہیں ہلو ہوا تو مولانا صاحب سے کہیں کہ پلیز دعا کریں اللہ آپ کو بتاتے بتا تیسری بات میں نے یہ پوچھ لی تھی کہ مولانا صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا بیری کے پتوں سے نہ آنے سے جادو جو, جو کٹ جاتا ہے نا اس کا توڑ ہو جاتا اس کا پلیز پروسیجر پورا آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ بات میں کال کیا السلام علیکم جی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت صاحب کیا فرمائیں بہن اللہ تبارک تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو اور آپ کی بہو کو جو ہے اقل سلیم عطا فرمائے اور ظلم و ستم سے یہ بعض آ جائیں آپ کو ہم نے جو وظیفہ دیا تھا کہ باد عشاء سور یاسین کی تلاوت پھر سورہ ملک کی تلاوت اور اس کے بعد پانچ تسمیاں یا فتحوں اے مدد کرنے والے آپ نے پوچھا کہ اس کو کس طرح آپ پڑھیں تو دیکھیے پیاری بہن آپ جو ہے پہلے جو وظائف لے چکی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ لیں کیونکہ رات تو پوری رات ہوتی ہے کافی دیر مطلب کافی گھنٹے ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ پہلا وضاحت کرنے کے بعد اگر اس کو کر لیا کرے روزانہ اور خاص کر کے رمضان شریف میں کر لیا کریں تو اس میں بہت امید ہے کہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی تو 786 مرتبہ جو تسمی شریف ہم نے آپ کو پڑھنے کو دی تھی اس کے بعد اس کو پڑھ لیجیے گا ان جی اور دوسری کال کے حوالے سے بقاس میاں آپ نے اپنی پریشانی اپنی بہنوں کی پریشانی اور یہ بھی بتایا کہ جب بہنیں یہاں آتی ہیں تو بیمار ہو جاتی ہیں وہاں جاتی ہیں تو صحیح ہوتی ہیں یعنی اس طرح کے مسائل ہیں اور آپ کو اس بات کا شبہ ہے کہ کسی نے کوئی جادو وغیرہ کر دیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی اور مشکلیں دور فرما دے ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ اپنی بہنوں کو بھی کہیں اور آپ بھی اس وظیفے کو کر لیں فجر کی نماز کے بعد 10 دس دسمیاں یعنی ایک ہزار مرتبہ یا مجیب و یا مجیب و یا مجیب اللہ تعالیٰ مجیب ہے اور سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کے بعد تو دس تسمیہ آپ بھی اور آپ کی بہنیں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ روزی کے معاملات صحت کے معاملات اور سسال کے معاملات سب کے سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں تو مجھے سائلانی سیلانی بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھیں میں انشاءاللہ تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے وظاف بھیجواؤں گا انشاءاللہ جی اور تیسری کال کے والے سے کیا فرمائیں سمینا جاوید صاحبہ آپ نے کہا کہ ہم پر شاید نظر بد ہے شاید جادو ہے ہم کروڑوں کے مقروض ہو گئے ہیں اور بچے بھی نافرمان ہیں اللہ تبارکہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کہے کہ پیسے کا قرضہ جو ہے وہ اللہ تعالی اتار دے اپنے کرم سے اور آپ دل و جان سے اس کی نیت کریں کہ آپ کا قرضہ جو ہے وہ اللہ اتارے اور اس کا قاعدہ شرعیہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی نے کسی سے قرضہ لیا اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کو اگر اس کے پاس سامان ہے تو سامان بیچنے بیچ کر بھی اس کو ادا کرے ہاں اگر وہ قرض خواہ مان جائے تو کوئی بات نہیں ورنہ سامان بیچ کر بھی ادا کرنے کی نیت کرے کیونکہ یہ طے ہے یادی سے پاک سے اس بات کا جواب ملتا ہے کہ جو شخص قرضہ لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اسے لوٹا دوں گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں اور خدا نخواستہ جو شخص اس نیت سے قرضہ لیتا ہے کہ ہوگا تو دوں گا نہیں ہوگا تو ٹال مٹول کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس قرض کے لئے اس کو تباہ کر دیتا شکر ہے شکر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے طاری بہن تین سو تیرہ مرتبہ یا بدی الجائبی بالخیر یا بدیو یا معاف کیجئے یوں پڑھنا ہے یا بدی یا بدی الجائے بل خیری یا بدیو یا بدی الجائے بی خیری یا بدی یا بدی الجائے بی خیری یا بدی ہو تین سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں ان شاء آپ کا قرضہ اتر جائے گا اور نوے مرتبہ روزانہ صبح یا حمیدوں پڑھ کر اپنے بچوں کو پانی پر دم کر کے پانی پلا دیا کرے سہری میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بچے نرم ہو جائیں گے ان اللہ جی شامی کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں تھوڑا سا اونچا بولیں گی ہاں جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں فرمائیے جی ہماری شادی کو نو سال ہو گیا ہے اور بچہ نہیں ہے تو اور میرے میاں بھی جو ہیں وہ اکیلے ہیں ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہیں ان کی امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے <تصفيق> تو اس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں تو تحجد بھی پڑھتے ہیں <تصفيق> <تصفيق> لیکن یہ کہ پورا ماں نہیں ہو سکتا تو اس Allah. وجہ سے بہت پریشان ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو ختم لکھا اللہ بہت کریم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے کال کیا السلام علیکم وعلیکم السلام خال بات کر رہے ہوں جی میں جی میرا نام شگفتہ بخاری ہے میں آ... انگلینڈ نیو سے بول رہی ہوں جی فرمائیے بخاری صاحبہ جی. مجھے اپنی بہو کے بارے میں پتا کر رہا ہے میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر آٹھ سال ہے احسن. اس کے بعد میری بہو کے یہاں کوئی علاج نہیں ہوئی یہاں اپنے ٹیسٹ وغیرہ یہ بتاتے جی ہیں کہ ان کی دونوں ٹیمس کو بلک ہیں احسن. لیکن میں ان چیزوں کو نہیں مانتی ہوں. مجھے اللہ کا پورا یقین ہے اس لیے حضرت خاص سے پتا کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ پہلے کے لیے علاج فرمائیے یا کوئی خانہ اللہ کریم آپ کی بہو کا مسئلہ ہے نا ہلو جی میری بہو کا مسئلہ ہے جی ان کا نام فرا دیکھ آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے انگلینڈ سے کال کی ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے صقفی کے بعد جی مضرات دکھی دلوں کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں شبانہ بول رہی ہوں پشاور سے تھوڑا سا اونچا بولیں گی بہن شبانہ میرا نام ہے میں پشاور سے بول رہی ہوں جی فرمائیے ہلو um. جی جی میرا مسئلہ ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں بہت خیال کرتے ہیں میرا بھی بچہ ہوگا بھی لیکن عورتوں سے دوستی بہت کرتے ہیں اچھا مطلب آپ یقین ہے اس بادشاہ جی بالکل یہ بات تو اب اتنی حد سے آگے گزر گئی ہے کہ ہم ہماری جھگڑے بالکل ختم ہی نہیں ہوتے اور ایک بچے کو مارنے مرانے تک بات آ ہے اور وہ بس وہ صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں لے جا بچے بھی اور نکل جاؤ گھر سے مجھے اس بات سے منع مت کیا کرو آئے دن سال سال پہ ایک ایک عورت سال تک دوستی رہتی ہے اور عورتیں وہ ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتی ہیں بہت اچھی پوسٹ پہ ہیں بہت ذمہ دار آفیسر ہیں بہت اچھی پے ہے ان کی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن پتا نہیں وہ کیوں یہ کام کرتے ہیں مطلب وہ جو ان کی آفس کولیگس ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں آج کل ہر... ڈیڑھ سال سے ایک عورت ہے اطلاع یافتہ ہے اٹھارہ سال بچے کی ماں ہے عمر بھی اچھی خاصی ہے اب بھی اس میں لکھتے ہیں, بچے کی ماں کے نام سے اس کو لکھا ہوتا ہے اس اور ہر اس طرح کی عورت جس سے ان کا ریلیشن ہو جاتا ہے سالوں سالوں رہتا ہے اور اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھنے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے مجھ سے چھپتی نہیں ہیں میرے سامنے آ جاتی ہیں جب سامنے آتی ہیں آپ کے آپ کے شوہر نامدار کی ایج کیا ہے فورٹی ایٹ فورٹی جی ایٹ اور بچے کتنے آپ کے؟ میرے تین بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ دو تو جوان بیٹیاں, جی بیٹیاں جی ہیں ایک بیٹا ہے چھوٹا سا سات سال کا بہرحال بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے شوہر اس بات کو سن رہے ہوں تو ایک بات میں بہت ہی ادب کے ساتھ انسکرش کروں گا باقی ان کے اپنی سو اور بات یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں بات کا سر نہیں ہوتا لیکن کبھی کوئی لفظ ہوتا ہے جو دل میں جا کے بہت زیادہ فیمس ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ غلط کر رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ بہت گلیس کام ہے غلط کام ہے حرام کام ہے میں کچھ نہیں کہوں گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ جو پھول جیسی بچیاں ہیں پیاری سی بچیاں ہیں اپنے تمام برے افعال کرنے سے پہلے ایک لمحہ آنکھیں بند کر کے اپنی دونوں شہزادیوں کو اپنے تصور میں لے کے آئیے گا اور یہ سوچیے گا کہ آج آپ یہ کام کر رہے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل آپ کے ساتھ اگر مقافات عمل آپ کی بیٹیوں کی صورت میں ہو گیا تو آپ کہاں جائیں گے اور کس کو منہ دکھائیں گے بس ناظرین اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم ہم پر کرے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا سب کیا فرمائیں گے بہن آپ نے کہا کہ میری بھابی میری والدہ کو بہت تنگ کرتی ہے اور میرا رشتہ جو ہے وہ ایک متعدد ٹوٹ چکا ہے اور اس کے بعد کوئی رشتہ نہیں ہو پا رہا سو چھتیس مرتبہ آپ کی والدہ سے کہیں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا یہ نام کبیر یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو پڑھ لیا کریں ان اللہ اس کے بعد جب دعا کریں گی تو ان کی سختی ختم ہو جائے گی دوسرا آپ اپنے رشتے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے 100 مرتبہ یا بصیرو اللہ تعالی بصیر ہے اور وہ ہر ایک کے حالات کو دیکھنے والا ہے اور اس کی مدد کرنے والا ہے یا بصیرو یا بصیرو یا بصیر یہ سو مرتبہ اور سو مرتبہ صلی اللہ علام محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم دودو سلام یہ دو تصویریں آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں علماء فرماتے کہ اس کے پڑھنے سے بہت جلدی نیک مرادیں پوری ہو جائیں ان شاء جس کے بعد میں نے آپ نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نو برس شادی کو نہیں ہوئی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلدی چاند سے بچے عطا فرمائے طاریبین دو وظیفے آپ کو دے رہا ہوں اور ایک مشورہ دوں گا ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی دس دس تصویہ پڑھیں یا خبیر و یا خالی کو یا خالی کو یا خالق اللہ خالق ہے پیدا کرنے والا ہے دس تصویہ آپ اور دس تصویر شوہر اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ تو ضرور پڑھیں اور روزانہ آج رمضان کے پندرہ روزے ہو چکے ان 15 روزے اور ہوں گے ہر روزے میں افطار کے وقت اکیس مرتبہ یا باریوں پانی پر پر کے دم کریں اور اس پانی سے اور اس کھجور سے روزہ افطار کریں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ بہت جلدی خوشی کی خبر پائیں گی اور مجھ سے تیسری بات یہ ہے کہ سیلانی فرور خط لکھ کر مجھ سے وضاحت منگوا لیں میں اولاد کے وضاحت دوں گا دونوں میاں بھی اس پر عمل کیجیے گا ثواب کے خزانے بھی ہاتھ میں آئے گا اور انشاءاللہ تعالی مقصد بھی حاصل ہو جائے گا ان شاء اللہ بین آپ نے سے کہا کہ میری بہ جو ہے فرا دیبا آٹھ برس جو ہے اس کی مطلب کے کہ پہلی اولاد کو ہو گئے بعد میں اولاد نہیں ہو رہی تو فرا سے کہنا ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر دو رقط فلاط حاجت پڑھے اگر مغرب کے بعد پڑھنا مشکل ہو تو عشاء کے بعد دو رقص صلات حاجت پڑھے اور اس کے بعد سو مرتبہ پڑھے یا موہائی مینو اللہ تعالی کا نام ہے اور اس نام کے معنی ہے نگے بانی کرنے والا جو انسان کی پریشانیاں ہیں سب کو دور کرنے والا وہ اللہ ہے یا موہائی یا موہائی یا موہی مینو اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ سلات حاجت پڑھنے کے بعد سو پڑھ کر دعا کریں ان اللہ تعالیٰ بہت جلدی مزید اولاد نصیب ہو جائے ان جی شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم السّلام والیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام, والیکم السلام ادر صاحب کو بہت بہت السلام جریندر میرا پہلا مسئلہ یہ کہ مجھے سے جو بڑی بہن ہے تو وہ بیمار بہت زیادہ رہتی ہے اس کو ایک بیماری ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے All خاص طور پر اس کو بواسی کا مسئلہ ہے جو بہت دیر سے ختم ہی نہیں ہو رہا اس کے لیے کچھ دیں کے کے کے بتا دیں اور یہ کہ اس کا اچھا سا رشتہ کہیں ہو جائے اس کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں جی جنید بھائی میں یہ بتانا نہیں چاہتی اور جنید بھائی اگر صاحب نے ایک وضیفہ بتایا تھا وہ یاد ستر ہزار مرتبہ پڑھنا تھا تو پلیز آپ بتا دیں کہ وہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اور, اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ بتا دیں جنید بھائی اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سر جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے بعد کئی کا سہارا کہ آخری سیگمنٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جاوید بھائی میرا نام اسما ہے میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے مجھے اپنے دو مسئلے آپ سے بات کرنے حضرت آپ کو بھی میرا السلام یہ ہے کہ میں جس بندے سے شادی کی ہے میں ان کی دوسری بیوی ہوں اور انہوں نے اپنے گھر میں بھی نہیں بتایا میرے بارے میں Achha. اور ایک سال ہونے والا ہماری شادی کو نہ وہ اپنے گھر میں بتاتے ہیں نہ مجھے لے کے جاتے ہیں اور زیادہ میرے ساتھ رہتے بھی نہیں ہیں hmm. اب میں ماں بھی بننے والی ہوں لیکن انہوں نے مجھے شام باغ میں گھر لے کے دیے اور خود سے وہ اپنے گھر میں اپنے دیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں حضرت کہیے گا پلیز میرے لیے دعا کریں اور مجھے کوئی وظیفہ بھی بتائے دوسرا یہ کہ ان کا کوئی بزنس نہیں ہے جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے پیسے کہیں سے نہیں آ رہے تنگی بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جنیش بھائی کیسے ہیں جی اللہ کے شکر آپ ٹھیک ہے الحمد جی حضرت صاحب کو میرا سلام کہ جی وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں محمد مرتدہ سعودیہ سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے مرتدہ صاحب میرا حضرت صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے عمارات میں تھا دبئی میں ادھر بھی تقریباً ساڑھے پانچ سر رہا اور ادھر تو تقریباً حالات ٹھیک تھے کیونکہ دعوت اسلامی کے ہی وہاں ہوتے ہیں آپ کو مسئلے پر پرابلم بتائیں پرابلم کیا ہے بے سکلی آپ آپ کی کال ڈراپ ہو گئی بہرحال میں منتظر ہوں گا آپ کی کال کا آپ کیا فرمائیں گے تمام کال کے والے سے شبانہ بہن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شور کو سلیم عطا فرمائے کہ اڑتالیس سالہ عمر میں دو جوان بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے غیر عورتوں کے ساتھ سال سال تک رابطے میں رہنا اور برائیوں میں مبتلا رہنا یہ تباہی اور بربادی ہے اللہ تعالیٰ اس بربادی سے مسلمانوں کو چھٹکارا تا فرمائے دس تصبیاں اللہ تعالی پر بھروسہ کر کے یا حکیموں یا حکیمو یا حکیم حکیم اللہ کا نام ہے اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والا ہے یا حکیمو ایک ہزار مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے شوہر کے اندر بہت تبدیلی آئے گی مزید جو وظائف شہ لوگوں کو بیان کرتا ہوں اس کو بھی آپ پڑھتے رہا کریں انشاءاللہ دعا کروں گا کہ بہت کرم ہو انشاءاللہ شاء صاحب بہت مختصر وقت آپ نے اپنی ہمشیرہ کے لیے دو پریشانیاں بیان کی جو بیماری کا تسکر کیا وہ مسئلہ اور دوسرا ان کے رشتے کا یا علی یا علی یا, یا علی یہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے اللہ کا یہ نام جو بلندی پر مبنی ہے یہ دس دستبیاں پڑھنی ہے یا علیوں کی مغرب کی نماز کے بعد اور اس کا پانی تیار کر کے رکھیں اور جب جب پانی پینے کی حاجت پیش آئے اس کو پیے ان اس سے یہ مرض دور ہو جائے گا اور یا بدی اسماوا اس اے والا وظیفہ آپ پڑھ سکتی ہیں اللہ آپ کو کامیاب کریں انشاءاللہ جو اس کی, بات کی کال اللہ جیسے اسما بہن اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کی روزی کا مسئلہ بھی حل کر دے اور آپ دونوں میاں بیوی کے لیے روشن مستقبل تحریر فرما دے ایک مرتبہ کی نماز کے بعد یا وا سے او اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت والی ذات ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے یا وا سے او یا وا سے او یا وا سے او یہ اللہ کا نام ہے یہ پیاری بہن ایک ہزار پچیس مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں روزی ملے گی اور انشاءاللہ شاء رفت اور عظمت بھی حاصل انشاءاللہ جی اس اللہ کی اسٹوڈیم یہ نظری کال تھی اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب پرسوں اسی وقت اسی چینل پہ اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا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 اے عزت والے پروردگار اے نعمت دینے والے پروردگار اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے پروردگار اے ہمیں ماہ رمضان جیسا پیارا پیارا مہینہ دینے والے اللہ تیرے کروڑ ہاکھ کروڑ احسان کہ تُو نے ہمیں ماہ رمضان جیسا پیارا مہینہ دیا اور روزانہ سرے شام سے لے کر شہر تک تیری جانب سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ ہے کوئی منگتا ہے کوئی سائل ہے کوئی دعا مانگنے والا تو اے ہمارے پیارے اللہ ہم تیرے تمام بندے اور بندیاں لاکھوں کروڑوں اس وقت روئے زمین پر ہرمین طیبین نے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے حاضر ہیں مالک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و دفید تمام انبیاء صدیقین شہدا و صالحین کے سب کے ہر طرح کی مشکلات سے نجات عطا فرما ہماری ہمارے والدین ساری امت کی بخشش فرما اشرائے مقفرت کی چھٹی رات ہے مولا اس عظیم الشان رات کا واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے اہل ایمان آئے ہیں آئیں گے جتنے موجود ہیں سب کی مقصرت فرما پروردگار پر قدم قدم پر ہماری مدد فرما ہمیں ہمارے بچوں کو روئے زمین کے ہر مسلمان کو پانچوں وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے یا اللہ ہر طرح سے شریعت اور سنت کا خادم اور غلام بنا دے پروردگار ناگہانی آفتوں سے بچا لے پروردگار ناگہانی آفتوں سے بچا لے ہر مولک بیماری سے بچا لے اسپتالوں کی زندگیوں سے بچا لے بستروں پر پڑے رہنے والی زندگی سے بچا لے یا الہ العالمین جتنے تیرے بندے بندیاں تیری مخلوق میں مرد عورت بیچارے اسپتالوں میں ہیں اس وقت زندگی موت کی کش بکش میں ہیں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہیں بڑے بڑے جن کے ایکسیڈنٹ ہو گئے مولا ان کو ہم کو سب کو ہمارے گھر والوں کو ہر ایک کو صحت اور تندرستی عطا فرما پروردگاہ جن کے شوہر گمراہ ہو گئے ہیں غیر عورتوں میں لگ گئے ہیں مولا ان کے شوہروں کو ہدایت فرما اور جن کی بیویاں گمراہ ہو گئی ہیں غیر مردوں سے دلچسپیاں لیتی ہیں ان کو بھی ہدایت یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں محبتیں نہیں ہیں ان لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے سروگاہ دنیا کے جس خطے میں جو شخص اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر روزی کمانے گیا ہے اس کے لیے وہاں آسانیاں ہو جائیں پروردگاہ جتنی بہنیں رخصتی کا انتظار کر رہی ہیں نکاح ہو چکا ہے شوہر ویزے کے لیے کوشش کر رہے ہیں مولا ان کی رخصتیاں ہو جائیں دنیا جہان میں جتنی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے مولا اچھے رشتے ہو جائیں اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو زندگی والی صحت والی اولاد نصیب ہو جائیں جن کے بچے اور بچیاں نافرمان ہیں اپنی مرضی سے شادیاں کرنا چاہتے ہیں محلہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے اے ہمارے پیارے پیارے پیارے اللہ تجھے ماہر رمضان کی عظمتوں اور رفتوں اور بلندیوں کا واسطہ ہم سب کی اور پورے عالم کے ایک ایک مسلمان کی ہر پریشانی ہر بیماری ہر تکلیف ہر قرض داری ہر بے روزگاری ہر رشتہ تنگی دور فرما اور ہم تیرے لا